اللہ بلا, بَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فوق هُمْ يَحْزَنُونَ صدق اللہ آج ہم نے سورت البقرہ کی آیت نمبر 111 سے درس کا آغاز کیا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں جنت میں صرف وہی داخل ہوگا جو یہودی ہوگا یا عیسائی ہوگا یہودی کہتے ہیں کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا عیسائی کہتے ہیں کہ جنت میں صرف عیسائی جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا اللہ فرماتے تل کا امانی ہم. یہ ان کی آرزوئیں ہیں تخیلات ہیں خوش کن امیدیں ہیں خود ساختہ نظریات ہیں کل ہاتھوں برہان کم ان کن تم سوادقین فرما دیئے کہ تم اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو دلیل لاؤ دلیل اسلام دلیل کا مذہب ہے قرآن دلیل والی کتاب ہے بغیر دلیل کے دعویٰ معتبر نہیں ہے اور دعویٰ بھی اتنا بڑا کہ پوری دنیا میں سے صرف یہودی جنت میں جائیں گے یا صرف نصارہ جنت میں جائیں گے ایک خاص نسل ایک خاص قوم اور ایک خاص مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہی جنت میں جائیں گے اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر کوئی دلیل لاؤ کیا اللہ نے واقعی کہیں وعدہ کیا کہ سارے کے سارے یہودی جنت میں جائیں گے جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہوں یا وہ سارے لوگ جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہوں وہ جنت میں جائیں گے ہے کوئی تمہارے پاس نوشتہ اللہ کی تحرید اللہ کی ضمانت اللہ کا وعدہ بلا نہیں ایک نسل اور قوم سے تعلق رکھنا یہ جنت میں جانے کی ضمانت نہیں ہے بلکہ اللہ کے ہاں جنتی ہونے کا ایک اصول ہے قاعدہ ہے جو اس قائدے اور اصول پر پورا اترے گا وہ جنت میں جائے گا بلا حقیقت یہ ہے من اسلم وجح اللہ کہ جنت میں صرف وہ شخص جائے گا جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے گا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا سپردم بتو مایا خیشرا تدانی حساب کم و بیشرا. اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا اب کمی اور زیادتی کا حساب بس تو ہی جانے حقیقی مسلم وہ ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اپنے جذبات اپنی خواہشات اپنے تقاضے اپنی راحت اپنی دولت اپنی زندگی سب کچھ اللہ کے حوالے من اسلم للہ جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے وہ محسن اور وہ ٹھیک طرح سے عمل کرنے والا ہو فلا اجرحُند ربی اس کے لیے اس کا اجر ہے اس کے رب کے ہاں بلا خوفن علیہم ولا ہم یا نا ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے خوف ہوتا ہے آنے والے حالات کا اور غم ہوتا ہے ہاتھ سے جانے والی کسی چیز کا اسے مختصر طور پر عربی میں کہہ لیتے ہیں خوف ہوتا ہے ما آت کا اور حزن ہوتا ہے ما فات کا خوف مستقبل میں پیش آنے والے کسی واقعے کا اور حزن ہاتھ سے جاتے رہنے والی چیز کا اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو میرے بندے ہوں گے جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں گے اور وہ ٹھیک طرح سے عمل کرنے والے بھی ہوں گے انہیں نہ خوف ہوگا آنے والے حالات کا اور نہ غم ہوگا ہاتھ سے جاتے رہنے والی کسی چیز کا یہ دو شرطیں ہیں جنت میں جانے کے لیے مسلم ہونا اور محسن ہونا مسلم جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے محسن دو اخلاص کے ساتھ اور دیانتداری سے عمل کرنے والا ہو ویسے دیکھیے احسان معنی ہوتا ہے کسی عمل کو اچھے طریقے سے کرنا ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کام بھی کرو اچھے طریقے سے کرو عجیب حدیث ہے جو کام بھی کرو اچھے طریقے سے کرو اس کو اگر اس کے مفہوم کو اگر آپ وسیع کریں تجارت کرو تو اچھے طریقے سے کرو دکانداری کرو تو اچھے طریقے سے کرو اگر تم صنعت کار ہو کو چیزیں بناتی ہو تو اچھے طریقے سے بناؤ کاشتکار ہو تو کاشتکاری اچھے طریقے سے کرو کپڑے سینے والے ہو تو کپڑے اچھے طریقے سے کرو ایک خاتون خانہ ہے وہ کھانا پکاتی ہے تو اس کے لیے بھی حکم وہ یہ عمل کرے تو اچھے طریقے سے کرے حضور نے اس کو وسیع فرمایا یعنی یہ حدیث صرف عبادت تک محدود نہیں کیونکہ آگے آپ نے خود فرمایا ہر عمل اچھے طریقے سے کرو اگر تم جانور کو ذبح کرو تو اسے بھی اچھے طریقے سے ذبح کرو اور وضاحت بھی فرما دی اچھے طریقے سے ذبح کرنا کیا ہے کہ چھری کو تیز کر لو کیونکہ کہ اگر چھری کند ہوگی تو اس کی وجہ سے جانور کو تکلیف ہوگی یا تم ذب کرنا جانتے ہی نہیں اور ایسی ذبح کرنے لگ گئے تو جانور کو تکلیف ہے فرمایا نہیں چھری تیز کر لو پھر جانور کو ذبا کرو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو آپ نے فرمایا کہ جو عمل کرو اچھے طریقے سے کرو اس کا تعلق صرف عبادت کے ساتھ نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے کے ساتھ جتنے بھی جائز کام ہے چاہے ہماری معاشرتی زندگی سے تعلق رکھتے ہوں یا معاشی زندگی سے تعلق رکھتے ہوں احسان کا ایک معنی تو یہ ہے اور احسان کا دوسرا معنی ہے اخلاص اس معنی کے اعتبار سے احسان کو تصوف کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے سلوک کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اس لیے کہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا جب آپ سے پوچھا گیا کہ احسان کیا ہے تو فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت یوں کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اگر یہ نیت دل میں نہیں بٹھا سکتے تو کم از کم یہ تو یقین رکھو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر بھی وہی اچھے طریقے سے عمل کرنے والا مانا پایا جاتا ہے کیونکہ جب یہ یقین ہوگا دل میں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر قیام اچھے طریقے سے کرے گا رکوع اچھے طریقے سے کرے گا سجدہ اچھے طریقے سے کرے گا دعا اچھے طریقے سے کرے گا مناجات تصویر و تقدیس یہ اچھے طریقے سے کرے گا جب دل کے اندر یہ یقین ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو دو شرطیں ہیں جنتی ہونے کے لیے اللہ پاک یہ دونوں شرطیں ہمیں نصیب فرما دے ایک مسلم ہونا اور دوسرے محسن ہونا اکیلا ایمان یہ کسی کے جنتی ہونے کے لیے کافی نہیں ہے بالخصوص صرف دعویٰ کہ میں مسلم ہوں لہذا میں جنتی ہوں یہ دعویٰ قابل قبول نہیں قرآن کریم میں اللہ نے جہاں ایمان کا ذکر کیا تو اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا بھی ذکر کیا آپ جانتے ہیں جگہ جگہ فرمایا ان الدین آمنو و امین الصولحات ہم قرآن کی ابتدا کرتے ہیں تو اللہ فرماتے اللہ غیب و یوقیم سولاۃ آگے اعمال ذکر فرمائے اسی طرح اللہ فرماتے وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنصَى وَهُوَ مُؤْمِن فَأُولَائِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ جو بھی کوئی نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت مگر شرط یہ ہے کہ مومن ہو تو فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے اسلام نے اس اعتبار سے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں رکھا عبادت کے ذریعے سے اطاعت کے ذریعے سے ایمان اور عملِ صالح کے ذریعے سے جیسے مرد اللہ کا محبوب ولی اور مقرب بن سکتا ہے عورت بھی اسی طریقے سے اللہ کی پیاری اور اللہ کی محبوب بندی اور ولیہ بن سکتی ہے اس میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے تو عمل بھی ضروری اور ایمان بھی ضروری سورت الانبیاء میں ہے سمیا عم المن فلا کلی جو کوئی نیک عمل کرے گا شرط یہ ہے کہ مومن ہو تو میں اللہ اس کی کوشش کی ناقدری قدری نہیں کروں گا میں اس کی کوشش کی قدر کروں گا رحمت کی امید اپنی جگہ ہے لیکن اللہ کا قانون عدل اپنی جگہ ہے مسلمان ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بے عمل بن جائیں اور اللہ کی رحمت کی امید لگا کے بیٹھے رہیں اللہ کا قانون عدل تو یہ ہے اللہ فرماتے فرمین یا عمل مسقال ذرۃن خیر رمین یا عمل مسقال ضرۃَ شر جو رائی کے دانے کے برابر بھی نیک عمل کرے گا وہ قیامت کے دن اس کو دیکھ لے گا اور جو رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کرے گا تو وہ بھی اس کو دیکھ لے گا تو مسلمان ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم عمل چھوڑ دیں یہ تو یہود نصارہ کا طریقہ تھا آج مسلمان بھی اسی غلطی کا شکار ہے اور سمجھتے ہیں کہ نسلی مسلمان ہونا یہ ہمارے جنتی ہونے کے لیے کافی ہے اور وہ وعدے جو اللہ نے حقیقی مسلمانوں کے ساتھ کیے ہیں ہمارے جیسے نقلی مسلمان ظاہری مسلمان دکھاوے کے مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ وہ وعدے ہمارے حق میں پورے ہوں اللہ نے وعدے تو کیے صحابہ سے تمہارے لیے آسمان سے فرشتے نازل کروں گا جب تم میدان جنگ میں جاؤ گے تو فرشتے قطار در قطار تمہاری مدد کے لیے اتریں گے اب مسلمان کو ہمارے جیسے امال ہمارے جیسے اور جب کفار سے ٹکراؤ ہوتے ہیں تو ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ وعدے جو اللہ نے صحابہ کے ساتھ کیے تھے وہ ہمارے ساتھ بھی ہیں تو فرشتے کیوں نہیں نازل ہو رہے اور ہمیں غلبہ اور عزت کیوں نہیں حاصل ہو رہی یہ خیال دل میں بیٹھ گیا کہ عزت غلبہ فتح اور کامیابی یہ مسلمانوں کے لیے ہے چاہے وہ صرف نسلی مسلمان ہوں صرف نام کے مسلمان ہوں صرف رجسٹر کی حد تک مسلمان ہوں ایسا نہیں ہے میرے بزرگوں اور دوستوں اور ماں بہنوں بیٹیوں ہر عمل کی الگ خاصیت ہے جو کوئی وہ عمل کرے گا تو اس کے ساتھ وہ خاصیت بھی آئے گی اگر کافر تجارت میں محنت کرے گا تو تجارت میں وہ ہم سے آگے نکل جائے گا اگر سائنس میں وہ محنت کرے گا تو ہم سے آگے نکل جائے گا اللہ ایسا نہیں کرتا کہ محنت کوئی کرے اور کامیابی کسی اور کو مل جائے ہم یہ چاہتے ہیں کہ کافر ایسے ہی ناکام ہوتے رہے چاہے وہ محنت کرے اور ہم ایسے کامیاب ہوتے رہیں چاہے ہم کچھ بھی نہ کریں سائنس پر ہماری اجارہ داری ہو بغیر عمل کے تجارت پر ہماری اجارہ داری ہو بغیر عمل کے خوشحالی ہمیں حاصل ہو بغیر عمل کے حالانکہ یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے جو ان میدانوں میں محنت کرے گا اس کو کامیابی ملے گی چاہے وہ یہودی ہو یا کہ عیسائی ہو تو ہمیں یہ ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ محض نسلی مسلمان ہونا ہماری ترقی اور غلبے اور عزت کی ضمانت بن سکتا ہے اللہ نے اصول بیان فرما دیا بلا حقیقت یہ ہے کہ جنت میں صرف وہ شخص جائے گا جس کے اندر دو شرطیں پہلی شرط یہ کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور دوسری شرط یہ کہ وہ ٹھیک طرح سے عمل کرنے والا ہو ان پر نہ کوئی خوف اور نہ یہ غمگین ہوں گے وقالت یہود لئی ستیسوارہ عَلَى شعی <شَيْء> یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے عیسائی کسی چیز پر نہیں وکالت النسارہ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شعیع <شَيء> اور نصارہ کہتے ہیں یہودی کسی چیز پر نہیں اللہ کہتے ہیں یہود و نصارہ صرف اس دعوے پر اکتفا نہیں کرتے کہ ہم جنت میں جائیں گے بلکہ یہود مسیح علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ مسیح ابھی تک آیا ہی نہیں جس کی اللہ نے تورات میں بشارت سنائی ہے وہ مسیح آیا ہی نہیں چنانچہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے اور عیسائیوں کے بارے میں کہتے کہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں دوسری طرف نصارہ وہ کہتے کہ یہودیوں کے پاس کوئی چیز نہیں انجیل میں آج بھی یہ الفاظ ہیں آدمی شریعت کے اعمال سے نہیں بلکہ صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہرتا ہے آج بھی انجیل کے اندر یہ الفاظ آدمی شریعت پر عمل سے نہیں بلکہ صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے سے کامیابی کا حقدار ٹھہرتا ہے اور انجیل میں جب یہ الفاظ آتے ہیں نا کہ شریعت آدمی شریعت پر عمل سے نہیں تو شریعت سے مراد تورات ہوتی ہے گویا کہ انجیل میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ تورات پر عمل کرنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ مسیح علی اسلام پر ایمان نہ لایا جائے دوسرا یہودی کہتے ہیں کہ مسیح آیا ہی نہیں ہے اور وہ عیسائیوں کو کہتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں بہم یتلون الکتاب حالانکہ یہ سب کتاب پڑھتے ہیں انبیاء بنی اسرائیل کے صحیفوں کا جو مجموعہ ہے اس کو کہتے عہد نامہ عتی عہد نامہ عتیق یہودی بھی پڑھتے ہیں اور عیسائی بھی پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود دونوں ایک دوسرے کی نفی کرتے جب یہودیوں اور عیسائیوں نے ایک دوسرے کی نفی کی تو مشرق بھی خاموش نہ رہے حالانکہ وہ جاہل تھے فرمایا کزال کا قال الذین لا يعلمون مثل قولہم اسی طریقے سے کہا ان لوگوں نے جو کچھ بھی نہیں جانتے ان جیسی بات مشرقوں نے کہا یہودی اور عیسائی دونوں گمراہ ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہدایت پر تو صرف ہم ہیں اللہ کہتے ہیں فلاہم بے نہ اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا فیم کانو فی یخلی اس میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں جیسا کہ میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں اللہ پاک یہود و نصارہ کہ یہ جو حالات بیان کرتے ہیں تو محض وقت گزارنے کے لیے نہیں اور دلچسپی کے لیے نہیں اور قصے سے کہانی کے طور پر نہیں اور محض تاریخ کو محفوظ کرنے کے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں کو نصیحت دلانے کے لیے آج ہم مسلمان فرقوں کے بارے میں غور کریں تو ان کا بھی یہی حال ہے ہر فرقہ یہ کہتے ہیں جنتی صرف ہم ہیں جو ہمارے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں وہ جنتی باقی سارے کے سارے جہنمی چنانچہ ایک کہتے جنت میں جانا چاہتے ہو تو دیس بن جاؤ دوسرا کہتے ہیں بریلوی بن جاؤ تیسرے کہتے ہیں دیوبندی بن جاؤ یہ مذہب اختیار کر لو تو تم جنتی ہو ورنہ تم جنت میں نہیں جا سکتے اور ہر فرقہ یہی کہتے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں دلائل صرف ہمارے پاس ہے ہر ایک دوسرے کی نفی کرنے میں لگا ہوا ہے اور پھر ہر فرقے میں ذیلی فرقے بھی فرقہ قباری کی مثال ایسی جیسے کہ ایک ماں ہے وہ بچے دیتی جاتی ہے مزید فرقہ واریت کے بچے دیتی جاتی ہے ذہلی فرقے چنانچہ مسلمان تقسیم در تقسیم کا شکار ہیں کہیں عرب اور اجم کی تقسیم کہیں گورے اور کالے کی تقسیم کہیں ان فرقوں کی تقسیم یاد رکھیے اختلاف ممنوع نہیں ہے اختلاف حرام نہیں ہے اللہ کے نبی نے تو صحابہ کرام کی ایسی تربیت کی کہ خود اپنے آپ سے اختلاف کی ان کو اجازت دی بے شمار مواقع ہے جب سارے ادب اور احترام کے باوجود صحابہ اکرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کیا کیا جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں صحابہ نے اختلاف نہیں کیا حضور کی رائے اور حضرت عمر کی رائے اور کیا غزوہ احد کے سلسلے میں صحابہ نے اختلاف نہیں کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی مدینہ منورہ میں رہ کر دفاع کیا جائے باہر نہ نکلا جائے لیکن نوجوان صحابہ اکرام کی رائے یہ نہیں یا رسول اللہ باہر نکل کر لڑیں گے چنانچہ حضور پھر ہتھیار باندھ کر تشریف لے آئے بعد میں ان صحابہ کو خیال ہوا ہم نے کیوں حضور کی رائے کے آگے سر نہیں جھکایا عرض بھی کیا یا رسول اللہ جیسے آپ کی مرضی آپ مدینہ منبرہ ہی میں رہ کر دفاع فرمائے لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں جب اللہ کا نبی ہتھیار باندھ لیتا ہے تو پھر اتارتا نہیں اب میں نکلوں گا کئی مواقع ایسے ہیں جس میں صحابہ کرام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف کی اجازت دی حضرت ابو بکر سے بعض صحابہ نے اختلاف کیا حضرت عمر سے اختلاف کیا حضرت عثمان سے اختلاف کیا حضرت علی سے اختلاف کیا کیاور ہمالا سے بھی اونچی شخصیات سے اختلاف ہو سکتے ہیں تو ہمارے جیسوں سے اختلاف کیوں نہیں ہو سکتا ہم اختلاف کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم سے کوئی اختلاف کرے اختلاف مضموم نہیں صحابہ اکرام کے درمیان اختلاف تھا ہاں ہم مانتے ہیں اختلاف تھا کوئی اس کو بدنما کر کے بیان کریں اللہ کے نبی نے اختلاف کو اپنی امت کے لیے رحمت قرار دیا ہے اور اختلاف اگر دائرے میں رہ کر ہو شریعت کے دائرے میں تو واقعی رحمت ہے اختلاف مضموم نہیں نفرت مضموم ہے ہم صرف اختلاف نہیں کرتے ہم نفرت کرتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے مذہبی جماعتوں میں سیاسی جماعتوں میں نہ ہماری کیسی ذہنی تربیت ہوئی ہے اور آگے ہم اپنی جماعتوں اور اپنے کارکنوں کی ایسی تربیت کر رہے ہیں کوئی لیڈر کسی بھی جماعت کا ہو یہ پسند نہیں کرتا کہ اختلاف مجھ سے کیا جائے سب کو میری ہاں میں ہاں ملانی چاہیے ایسی تربیت کر رہے چنانچہ ہمارے آپس میں اختلافات پھر قبائت اور نفرت کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم ہر سطح پر مار کھا رہے کھا رہے ہیں ملکی سطح پر بھی بین الاقوامی سطح پر بھی سچی بات تو یہ ہے کہ ملکی سطح پر بھی مذہبی جماعتوں میں آپس میں جیسا اتحاد ہونا چاہیے ویسا اتحاد نہیں ہے اگر یہ اتحاد ہوتا تو لا دینی جماعتوں کے مقابلے میں ان کو عزت اور غلبہ حاصل ہوتا یوں ہی عالمی سطح پر بھی مسلمانوں کے درمیان اتحاد نہیں ہے حضرت شیخ الہند مولا محمود حسن رحمہ اللہ اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے ان انسانوں میں سے تھے جو صرف اپنی ذات کے لیے نہیں سوچتے بلکہ پوری امت کے لیے سوچتے اور تڑپتے ہیں چار سال مالٹا کی جیل میں رہے ستر سال کی عمر میں ستر سال کا بوڑھا عالم دین جس نے ساری زندگی مسند پر بیٹھ کر قرآن اور حدیث کا درس دیا اسے مالٹا جیسے دور دراز جزیرے میں پھینک دیا گیا حضرت شیخ الحد رحمت اللہ علیہ سے کسی نے اس آزمائش پر افسوس کا اظہار کیا تو عجیب جواب دیا فرمایا کہ الحمد بمصیبت گرفتارم نہ بماثیت اللہ کا شکر ہے مصیبت میں مبتلا ہوا ہوں گناہ میں مبتلا نہیں ہوا معصیت میں مبتلا نہیں ہوا پھر جب حضرت شیخ چار سال کی مشقت والی سیری کاٹ کر واپس آئے تو بعض لوگوں نے گویا کہ اس کو بڑا کارنامہ بنا کر پیش کرنا چاہا کہ حضرت بہت بڑی قربانی دی آپ نے امت کے لیے اور بڑی تکلیف کا آپ کو سامنا کرنا پڑا تو حضرت شیخ نے فرمایا اس تکلیف کا کیا غم جو ایک دن ختم ہونے والی ہے غم تو اس کا ہے کہ یہ جو تکلیف اٹھائی پتہ نہیں اللہ کے ہاں قبول بھی ہوئی ہے یا کہ نہیں ہوئی اور پھر ایک دن عشاء کے بعد علماء کا مجمع تھا حیث مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے آپ نے فرمایا کہ میں نے جیل کی تنہائی میں غور و فکر کیا